كلا اذا بلغت الطاقيا وقع من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ للمساء خبردار جب جان گلے میں آ جاتی ہے اور انسان یقین کر لیتا ہے کہ اب مجھے جانا ہے اور پنڈلیاں پنڈلیوں سے رگڑنے لگ جاتی ہیں اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ ہی کی طرف جانا ہے میرے عزیز بھائیوں قیامت کب آئے گی اس کی کیا علامتیں پوری ہو چکی ہیں کتنی علامات باقی ہیں انسان دل کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی تو دجال کا آنا باقی ہے ابھی تو مہدی کا آنا باقی ہے ٹھیک ہے قریب آ چکی ہوگی لیکن ابھی بہت سارے کام باقی ہیں تو اتنی فکر کی بات نہیں ہے حقیقت یہ ہے بھائیو من ماتا ہو قد قامت قیامت ہو. جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی اس کو کیا کہ بعد آنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی آپ نے مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ اس کو کہا جب یہ مرے گا اس وقت تم سب کی قیامت آ چکی ہوگی جب یہ مرے گا اس وقت تک تم سب کی قیامت آ چکی ہوگی تو جو ہماری اپنی قیامت ہے ہم اس کی بات کریں اللہ تبارک و وطارہ فرماتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے وہ زینتوں و تفاخر اور زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے جب بچے ہوتے ہیں تو کھیل تماشا ہوتا ہے تھوڑا دس بارہ سال کا ہو جاتا ہے تو زینت لگانا پہلے کپڑے پھاڑنے کو برتن توڑنے کو کھلونے توڑنے کو اچھا سمجھتا تھا اب ہر چیز کو سنبھالنا ہر وقت جیب میں کنگھی رہے کپڑے روزانہ تبدیل کرنے کی کوشش یہ زینت ہے اگلا مرحلہ و طرم بین قم آپس میں فخر کرنا جب بیس پچیس کا ہوا تمام قسم کی توانائیاں مکمل ہیں جواں ہیں پھر یہ فخر کرتا ہے تو بات کر کے دیکھ میں تیری ناک توڑ دوں گا و تکاسر فلموال اولاد پھر جب چالیس پچاس کا ہو جاتا ہے پھر مقابلہ ہوتا ہے مال اور اولاد کی کثرت میں پہلے کہتا تھا میں تیری ناک توڑوں گا آپ کہتا میرے بچے جواہ ہیں وہ تیری ناک توڑیں گے تقاصر فلم والداد مال اور اولاد میں اس کی کثرت میں مقابلہ کرنا کم صلی گئی سن آ جب اس بارش کی طرح جس کے قطرے سے کسان خوش ہوتا ہے دانا اس وقت پودا بنتا ہے جب اس کو نمی ملتی ہے پانی کے قطرے سے दाना پیدا ہوتا ہے جب سر زمین سے نکالتا ہے تو کسان خوش ہوتا ہے ایسے انسان پیدا ہوتا ہے اور جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے رشتے دار خوش ہوتے ہیں تم میں یہی جو فترہ ہوں پھر وہ جواں ہو کر پک کر زرد ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان جواں ہو کر سفید ہو جاتا ہے تم میں اقون پھر وہ کچرا بن جاتا ہے خس و خواشاک بن جاتا ہے ایسے انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن دونوں اس لیے برابر نہیں وہ پھر آخرت آذاب الشدید میں پھر تم اللہ آخرت میں یا شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی بخش ہوگی کھیتی کے لیے یہ کام نہیں ہے میرے عزید بھائیوں یہ الارم ہے یہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی الارم ہے کہ تیرا وقت قریب ہے ویسے تو کسی وقت بھی بلا سکتا ہے بلانے کے لیے بالوں کے رنگ کا کوئی اللہ انتظار نہیں کرتا لیکن پھر بھی بچے کو جوان ہونے کی امید ہوتی ہے جوان کو بوڑھا ہونے کی امید ہوتی ہے اب اس کو کس چیز کی امید ہے اس کا آخری سٹاپ آ رہا ہے یہ نشانی ہے کہ اب تمہیں اپنی تیاری زور سے کرنی چاہیے اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے لیکن جن لوگوں کو اللہ یاد ہے موت یاد ہے ان کی جوانی بھی رب کی عبادت میں گزرتی ہے اور جن کو موت یاد نہیں بھوڑے پے میں چہرے پر شکن پڑے ہوئے ہیں دونوں طرف سے کھینچ کر کہتا ہے اندر سے بھی داڑھی نکال دو موت یاد نہیں ہندوؤں کی شکل میں رب کے پاس جانا چاہتا ہے اللہ عبادت نماز روزہ کوئی فکر نہیں وجات سکرت الموت بالحق ظال کما کن تمن و تحید پھر موت کی بیہوشی آئے گی یہ وہ ہے جس سے تو بچا کرتا تھا کتنی بار ایسا ہوا میں بال بال بچ گیا بڑا خطرناک حادثہ تھا میں بال بال بچ گیا لیکن کب تک بچو گے وہ فلاں مر گیا میں بچ گیا کبھی کوئی اور کہے گا کہ یہ مر گیا اور میں بچ گیا اور اس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا یہ دنیا امتحان ہے یہ کالج میں بھی امتحان ہوتا ہے یہ ساری دنیا یہ سارا ایگزامینیشن حال ہے جس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس امتحان اور اس امتحان میں فرق یہ ہے کہ وہاں پیپر اچانک دیا جاتا ہے یہاں پہلے ہی دیا جا چکا ہے اس کو پڑھو وہاں پر تین گھنٹے کا محدود وقت ہے تین گھنٹے سے پہلے آپ سے نہیں لیا جائے گا یہاں ہو سکتا ہے تین سال تیس سال گزر جائے اور ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ بھی اللہ مہولت نہ دے اچانک چھین لے گا کالج کے پیپر میں امپروومنٹ کے چانس ہوتے ہیں کہ آپ کا پیپر رہ گیا آپ دوبارہ اپیئر ہو, ہو جاؤ پھر ہو جاؤ پھر ہو جاؤ سارے پیپر دوبارہ دے دو اس یونیورسٹی میں نہیں تو کسی اور میں چلے جاؤ لیکن یہ جو امتحان جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جو ایک بار فیل ہو گیا جو اس پیپر سے نکل گیا اس کو کبھی امپروومنٹ کا چانس نہیں ملے گا کتنی خطرناک بات ہے اگر کوئی یونیورسٹی اعلان کر دے کہ جو تاج مل ایک بار آ گیا سو آ گیا اگر وہ کسی پیپر میں رہ گیا تو نہ ہمارے پاس نہ کسی اور کے پاس پوری دنیا میں دوبارہ پیپر نہیں دے سکتا ایسی یونیورسٹی کے خلاف مظاہرے ہوں گے احتجاج ہوں گے اس کے شیشے توڑ دیے جائیں گے یہ خطرناک قانون ہے ہم اس کو نہیں مانتے ارے کیا ہوا پیپر نہیں دیا جائے گا زندہ تو رہ سکو گے لیکن یہاں یہ قانون ہے کہ جو ایک بار اس پیپر سے نکل گیا کبھی واپس نہیں آ سکے گا اور اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں پھر کبھی بال سفید ہوں تو یہ بھی گھنٹی خطرے کی ہے بیمار ہو جائے تو یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے روٹین میں آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو ایک تہائی سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے اس لیے کہ جب آپ بالکل زندہ اور فٹ ہیں آپ سارے مال کے مالک ہیں جب آپ بالکل مر جائیں گے آپ سارے مال سے خالی ہاتھ ہو جائیں گے اور جب بیچ کی شکل ہے بیماری کی تو اس میں آپ ایک تہائی سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب تو غریب ہو گیا ہے اب بھی سمجھ جا بیماروں کی عیادت کرنا جا کر کے بیماروں کا حال احوال پوچھنا روٹین میں تو زندہ بھی مر جاتے ہیں بغیر بیماری کے مر جاتے ہیں لیکن جو بیمار ہوتا ہے اس کے مرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں یہودی کا بیٹا بیمار ہے جا کر حال احوال پوچھا تو کہنے لگا بتایا جو حال تھا فرمایا لا الا اللہ کلمہ پڑھ لے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ ہی اجازت دے دیتا ہے وہ کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ للہ اللہ بی من النار بی منار اللہ تعالی شکر ہے تو انہیں میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا دیا کوئی چھوٹی سی بات ہے کہاں جہنم کا آئندن تھا کہاں صحابی بن کر دنیا سے گیا کتنی بڑی بات اور اس نبی کی ہری سن علی گم الرحیم ان کی حرص دیکھو کہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ یہ شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے بیماروں کو جا کر ملنا ان کی تمار داری کرنا ان کو کلمے کی تلقین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لک نوتا کم بلا الَََ اللہ جو قریب المرگ لوگ ہوں ان کو کلمہ کی تلقین کیا کرو جو جائے اس کے پاس کلمہ پڑھے اس کو کہے کہ تو کلمہ پڑھ جزا فضا واویلا اس سے اس کو بچانے کی کوشش کرے اور اس کو کلمے کی تلقین کرے فرمایا من کانا آخر و کلام اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا لازمی طور پر جنت میں جائے گا وہ وہ مشرق ہو وہ قبر پرست ہو وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو اگر موت کے وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ربض الجلال اس کے پچھلے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں ضرور ڈالے اس لیے اس کو تلقین کرنا کلمے کی اور فرمایا ان نمل اعمال و کا داروں دار خاتمے پر ہوتا ہے اِنَّ آهلِ الجنتِ کوئی شخص حت لائب کا بین ذرا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک دو فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیاسب کو لوہا پھر اللہ کا لکھا سچا ہو جاتا ہے پھر وہ نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے نیکیوں کو چھوڑ دیتا گناہوں کو اپنا لیتا ہے اس حالت میں مر جاتا ہے ساٹھ سال کی نیکیاں غارت چلی جاتی ہیں اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اللہ بری آکبت سے بچائے اس کے مقابلے میں ایک آدمی ساٹھ سال جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور پھر اللہ کا لکھا سچا ہو جاتا ہے وہ گناہ چھوڑ کر نیکیاں شروع کر دیتا ہے نیکی کی حالت میں موت آ جاتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتا ہے میرے عزیز بھائیوں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور یہ بات صرف کتاب و سنت کی نہیں ہے عقل بھی یہی کہتی ہے اور دنیا والے بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کو دس لاکھ دیے ہوں کاروبار کے لیے وہ اس میں کاروبار کرے تیسرے مہینے دس کے گیارہ ہو جائیں چھٹے مہینے گیارہ کے بارہ لاکھ ہو جائیں ساتویں مہینے تیرہ لاکھ ہو جائیں اور بعد میں نقصان ہو جائے اور جب سال ختم ہو حساب کا وقت ہو تو کوئی نفع نہ ہو بلکہ فائدہ اصل مال بھی کم ہو گیا ہو تو آپ کو وہ جتنی چاہیں حساب کتاب دکھاتا رہے آپ کو خوشی نہیں ہوگی وہ کہے میں چھٹے مہینے میں یہاں کھڑا تھا ساتویں میں یہاں کھڑا تھا آپ وہ رزلٹ دیکھ کر خوش ہو جاؤ آپ کو خوشی نہیں آئے گی آپ کو خوشی اس بات پر آئے گی کہ جب میں حساب لینے آیا ہوں اس وقت مجھے کیا نفع دیتے ہو؟ وقت اس وقت تو کتنے نفع میں تھا اس کا مجھے کیا فائدہ ہے کوئی سول یا کوئی فوجی آفیسر اگر اس وقت وہ ڈیوٹی فل نہیں ہے اس وقت کام چور ہے اس وقت وہ نافرمانی کرتا ہے لیٹ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے اکربہ پروری کرتا ہے کمیشنیں کھاتا ہے حرام پائیاں کرتا ہے اور وہ ایک سال پہلے بہت اچھا تھا دو سال پہلے بہت اچھا تھا اب اگر اس کی کوئی امپروومنٹ کا وقت آتا ہے اس کے کوئی ترقی کا وقت آتا ہے تو اس کو کبھی کوئی ترقی نہیں دے گا یہ کہہ کر کہ پہلے سال میں کتنا اچھا تھا اور اس سے پچھلے سال میں کتنا اچھا تھا اس لیے آپ مجھے ترقی دے دو وہ کہیں گے کہ اب جب ترقی دینی ہے اس وقت تیری کیا حالت تو عقل والے بھی دنیا والے بھی اس وقت کا خیال کرتے ہیں سابقہ تاریخ کا خیال نہیں کرتے اور میرے عزیز بھائی اس لیے اس جہان میں رب کی نافرمانی کا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی حالت میں پکڑ لیا اس وقت آ گیا فرشتہ لینے کے لیے تو آپ یہ کہو کہ پچھلے رمضان میں میں کتنا اچھا تھا اور آخری عشرے میں میں کتنا اچھا تھا پچھلے حج میں میں کتنا نیک تھا گناہوں سے پاک تھا اس کا اعتبار کرو اللہ تعالیٰ اس چیز کا اعتبار کرے گا جب میں پکڑنے آیا تھا اس وقت تو کیسا تھا اس لیے فرمایا تخلّہ اے ایمان والو اللہ سے درجو حق کا ہی ولا تم تن اللہ ون مرنا نہیں مگر اللہ کی فرما برداری کی حالت ہے اس لیے بیماری کی حالت موت کے وقت کی حالت اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے شیطان جو دین کا عالم نہ ہو اس کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے اس کی خیر ہے اس کو نیکیاں کرنے دو جب آخری وقت آئے گا کانٹا چینج کر دوں گا آخری وقت کوئی نہ کوئی بے صبری کی بات کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو اچھا کہنے کی بات کوئی نہ کوئی کلمہ کفر نکلوا دیتا ہے اس کے منہ سے اور وہ برباد ہو جاتا ہے اللہ علان اس لیے آخری وقت کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہماری مصیبت یہ ہے کہ آخری وقت میں لوگ نماز بھی چھوڑ جاتے ہیں مریض کے ساتھ والے لوگ اس کو وضو نہیں کرواتے نماز کی تلقین نہیں کرتے اس کی بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اب سب کچھ معاف ہو گیا ہے اور وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا پڑھتا موت کے وقت بے نماز ہو کر مرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب سہولت دی ہے وضو نہیں کیا جاتا تو تیمم کر لو کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھ لو ہاتھ ہلتے ہیں تو نہیں نہیں ہلتے تو اشارے کے ساتھ دل کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو نماز نہیں چھوڑو جب تک آپ کے ہوش و حواس قائم ہیں آپ کو نماز سے چھٹی نہیں ہے ہاں بے ہوش ہو بے ہوش پر نماز لازم نہیں جب تک ہوش قائم ہے جسم جتنا بھی کٹا بھٹا ہو اس پر نماز لازم ہے اس لیے تیم کروا کر کوئی مشکل کام نہیں پلیٹ میں مٹی رکھو بسم اللہ پڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ مٹی پر لگواؤ اس کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے اور الٹا ہاتھ سیدھے کی پشت پر سیدھا ہاتھ الٹے کی پشت پر یہ غسل بھی ہو گیا وضو بھی ہو گیا غسل واجب تھا تب بھی نماز پڑ سکتا ہے وضو واجب تھا تب بھی نماز پڑ سکتا ہے کتنا ایک مشکل کام ہے اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہے نہیں کوئی بھی پانی کی مجبوری ہے یا جسم کٹا پھٹا ہے اگر تو باقی جسم درست ہے کہیں کوئی زخم ہے تو پٹی کے اوپر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے گیلا باقی حصہ دھو لو جتنا حصہ زخم ہے وہاں ہاتھ پھیر لو جتنا قدر اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو لیکن جو وزو کر سکتا ہے وضو کرے نہیں کر سکتا تو تیم کرے کبلا رو ہو سکتے ہو تو ہو نہیں ہو سکتے تو بغیر کب لے کے نماز کسی حالت میں معاف نہیں اس حالت میں بے ہوش بھی ہو تو اس کے پاس کلمہ پڑھو ہو سکتا ہے دل اس کا جاگ رہا ہو آپ کی باتیں وہ سن رہا ہو زبان نہ چل سک رہی ہو اور وہ دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لے یہ بہت بڑا احسان ہے آپ کا مرنے والے پر کہ آپ اس کو کلمہ پڑھا دو آپ کا جتنا بھی وہ قریبی ہو یا دشمن ہو کوئی بھی ہو ایک انسان ضرور ہے کلمہ پڑھ کر جائے گا تو جنت میں جائے گا کلمہ کے بغیر گناہوں کی حالت میں کفر اور شرک کی حالت میں گیا تو جہنم میں جائے گا اور کبھی نہیں نکالا جائے گا اور جو آدمی بیمار ہوتا ہے اللہ تبارک کا تعالی اس کے گناہ معاف کرتا ہے اگر توحید والا ہو اگر جنت میں جانے کے قابل ہو تو یہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آجا بل امر مومن کا معاملہ بہت تعجب خیز ہے ان عصابت ہو سر فکر فقان خیر اللہ و این عصابت ہو درا در صبر خیر اللہ اگر اس کو تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے تو اس پر بھی یہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر اس کو کوئی آسانی پہنچتی ہے آسائش پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سست ہے اپنے اعمال سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے پھر اس کو اللہ کسی مصیبت میں ڈالتا ہے پھر اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے اس اوپر والے مقام پر فائز کر دیتا ہے جس پر وہ اپنے روٹین کے اعمال سے نہیں پہنچ پاتا اللہ اکبر اس لیے کہ صبر ایسی عبادت ہے صبر ایسی عبادت ہے کہ جس کے درجات اور نمبر اللہ تبارہ کا اتارا دیتا ہے اور کوئی جانتا نہیں کہ کتنا ہے انما بغیر حساب صبر کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور وہی وہ اس کو عطا فرماتا ہے تکلیف آئی صبر کیا واو اللہ جزا فضا زبان سے کلمہ کفر کلمہ ناشکری اعتراض رب الجلال پر ایسا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارہ کا مطالعہ فرماتے ہیں وَبِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف کو بڑے ایک پاک نظر آئیں گے اللہ سے حاجی کلمے کی وجہ سے انسان بساوقات ایک بات کر دیتا ہے اور اس کو اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کیا بولنا ہے اس ایک جملے کی وجہ سے ستر سال کی گہرائی ستر سال کی گہرائی جہنم میں چلا جاتا ہے تکلیف آ گئی اچھا تو اللہ نے مجھے ہی چنا تھا تکلیف کے لیے یہ کتنے لوگ باغی ہیں میں تو پھر بھی دو تین واضح پڑھ لیتا ہوں یہ ایک بھی نہیں پڑھتا اتنا بڑا سیٹ بنا ہوا ہے اتنی سہولتیں آسائشیں ہیں تکلیفوں کے لیے میں ہی رہ گیا تھا مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کا نہیں چھوڑا زلزلہ آیا تو کتنے زلزلہ ایسے نکلے اللہ نے تو ہمارے گھر بار تباہ کر دیے اس رب کی پوجا کیوں کریں کرے نوطب اللہ انہ لاج <الْحراجون> ہو اس نے دے کر لے لیا تو اس پر اعتراض ہے دیا بھی تو اس نے تھا تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر رب کی پوجا کرتے ہیں اگر تو ہر چیز اچھی اچھی ہو بڑا مطمئن ہو کر یہی نمازی ہے یہی غازی ہے یہی حاجی ہے اور اگر تکلیف آ جائے فوراً پھر جاتا ہے دنیا کا بھی نقصان کر لیتا ہے آخرت میں بھی تباہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارہ کا وطارہ آزماتا ہے بندے کو جیسے آپ کوئی چیز بھی لیتے ہو بولے میرے ٹرائی کرا کر دو پہلے مشین خریدنی ہے اس کی میں ٹرائی کروں گا حتیٰ کہ مٹی کا برتن لوگ لیتے تھے تو اس کو پتھر مار کر چیک کرتے تھے کہ پکا ہے کچا ہے کوئی انٹرویو لے کوئی ویکینسی نکالے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں رب الجلال اتنی بڑی جنت میں ڈال دے اور تیرا ٹیسٹ نہ لے لےوے اتنے اعلیٰ مقام کا مالک بنائے اور تیرا کوئی ٹیسٹ نہ ہو ہو نہیں سکتا غلط ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اب اللہ اگر آزماتا ہے تو یہ کوئی پریشانی کی یا کوئی اجنبی بات نہیں کوئی اچنبے کی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں جو ان ہونی ہو ہاں اگر اللہ تعالیٰ آزمائے نہ تو یہ سوالیہ نشان ہو سکتا ہے کہ وہ تو کہتا تھا میں ازماؤں گا اور آزمایا نہیں صحابہ اکرام تابعین نظام آئمہ نظام محدثین اس بات پر پریشان ہو جاتے تھے کہ میں کبھی بیماری نہیں ہوا ایسا نہ ہو کہ اللہ میری نیکیوں کا اجر مجھے دنیا میں دے رہا ہو اور آخر کی کٹوتی ہو رہی ہے حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی دعائیں قبول ہونے شروع ہو گئیں ایک دم جو مانگا مل گیا جو مانگا مل گیا پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیوں کا آجر دنیا میں مل رہا ہو اور آخمت میں میرے لیے کچھ نہ ہو تو میرے عزیز بھائیوں اللہ اکبر اللہ آزما کر تکلیف دے کر